بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس الخامن 105 سبق فی مکتب مدیری معہد اللغة العربیہ تھی معہد اللغة العربیہ کے مدیر کے دفتر میں معہد اللغة العربیہ کے لازمانہ ہے عربی زبان کا معہد یعنی انسٹیٹیوٹ مدیر یعنی پرنسپل مکتب آفیس دفتر یسما اترکن علالبابی ترکن کہتے ہیں کھٹ کھٹانا نو کرنا کھٹ کھٹانے کی آواز سنی جاتی ہے دروازے پر یعنی ایک منظر بیان کیا گیا ہے المدیر و پرنسپل ادخل اندر آ جاؤ یعنی دروازے پہ کھٹکھٹانے کی نوک کرنے کی آواز سن کے پرنسپل کیا کہتے ہیں ادخل اندر آ جاؤ داخل ہو جاؤ ید شاب و ایک نوجوان داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے یہ بھی ایک سین ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اقالب الجید النتا کیا آپ نئے طالب علم ہے اشاب نوجوان لا ان جی نہیں میں طالب علم نہیں ہوں میں زائر اور ملاقات کرنے والا ہوں یعنی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ملاقاتی جسے کہتے ہیں میں ملاقاتی ہوں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں احلام خوش آمدید بیٹھ جائیے من اینا انتا؟ آپ کہاں سے آئے ہیں شابو نوجوان من پاکستان میں پاکستان سے تلب رکھتا ہوں انا محاذ العربی طبی میں لیکچرار ہوں محاذرار یا لیکچرر ہوں فیمل عربی طبی الہور لاہور میں موجود ماہد الغۃ الما میں یہ تو حج میں آیا ہوں یعنی حج کرنے والا بن کر لفظی مانا. یعنی میں حج کرنے کے نیچے سے آیا ہوں فخر تو, تو میں نے اس موقع کو غریمہ سمجھا زیارت ماہد مشہیر آپ کے مشہور انسٹیٹیوٹ کی زیارت کرنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے کیلا علی مجھ سے کہا گیا مجھ سے کہا گیا ہے انسن کہ وہ بہترین انسٹیٹیوٹ ہے لتا علیم لغت الربیتی عربی زبان کو سکھانے کے لیے غیر ناطقین بحہ ان کو جو عربی زبان بولنے والے نہیں ہیں فاحب علی مناہ جی ہی وقُۃ تو میں پسند کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مطلع ہوں علا مناہ ہی اس کے سلیبس پہ وقوۃبی اور اس کی کتابوں پہ یعنی میں اس کا سلیبس اس کا کورس دیکھنا چاہتا ہوں ورحب امبیکا بسمکا جسم عبدالحادی میرا نام مہدی بن عبدالحادی ہے یاد فی معہدنا دارسون مم و بلاد العالمی پرنسپل آگے سے اپنے انسٹیٹیوٹ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں پڑھنے والے یعنی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں مم و بلاد العالمی دنیا کے اکثر شہروں سے موظم سے مراد اکثر دنیا کے اکثر یعنی ملکوں سے بلا سوری ملک ممالک دنیا کے اکثر ممالک کے یہاں اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں یا تراواہ ادا دم یا آتا جاتا ہے لفظی مانا آتا جاتا ہے ان کا عدد یعنی ان کی تعداد تقریباً یعنی اس کے لگ بھگ ہے بین اربا وحم سین وحم وخمس و چار سو اور پانچ سو پچاس کے درمیان چار سو اور ساڑھے پانچ سو کے درمیان ان کی تعداد رہتی ہے بدلتی رہتی ہے یا تراواہ تبدیل ہوتی رہتی ہے آتی جاتی رہتی ہے وہ مدت فی صنتا اور پڑھنے کی یعنی سٹڈی کی تعلیم کی مدت اس میں دو سال ہے ہاد ہی نسخہ تم المنا یہ سلیبس کا ایک نسخہ ہے وہ ہدیت اللہ کا اور وہ آپ کے لیے ہدیہ ہے وہ ہادہ ہی وہ ہادی بآوک بنا اور یہ ہماری کچھ کتابیں ہیں اور یہ ہماری کچھ کتابیں ہیں راؤنڈ uh, اباؤٹ یہ یتراواہو کا معنی ابھی کسی طالب علم نے کہا ہے راؤنڈ اباؤٹ یعنی یتراواہو تقریبا۔ تقریباً ماہدی اینا شرا اینا یمکنونی, یمکنونی کہاں ممکن ہے میرے لیے ان کتابوں کا خریدنا بامحاورہ ترجمہ ان کتابوں کا خریدنا میرے نہیں جاتی ہیں یہ کتابیں فروخت نہیں کی جاتی یمکنوں کا حصول علیہ آپ کے لیے ممکن ہے آپ کو ممکن ہے منع کریں گے آپ کے لیے ممکن ہے ان کتابوں کو حاصل کرنا مجانا مفت من عمادی خدمت من خدمت المجتمع مجتمہ کہتے ہیں یعنی سوسائٹی کو خدمہ خدمت ویلفیئر امادہ ڈپارٹمنٹ یہ ڈپارٹمنٹ کا نام ہے من اماد خدمت مجتمع یعنی سوسائٹی معاشرے کی خدمت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ ہے وہاں سے امادہ سے مراد محکمہ ید ساکن و یا سب لہم القہوت ویلفیئر سوسائٹی کے معنی میں عمادت خدمت المجتمع ید ساکن یصب الحمل قہوہ پلانے والا ساکن ساکی یعنی جو چائے وغیرہ پلانے پہ معمور ہوتا ہے پین یا دکھو ساکن اور یسب العمل قہوہ <الْكَهُوَى> تھا خادم کے معنیٰ میں کر لیجیے پلانے والا یا خادم ملازم داخل ہوتا ہے اور ان دونوں کے لیے قہوہ ڈالتا ہے سب یسب کسی چیز کو کسی چیز پہ انڈیلنا یعنی ان کے لیے وہ قہوہ کپ وغیرہ میں ڈالتا ہے مہدیون یہ نام ہے جو ملنے کے لیے آئے ہیں پرنسپل کو ان کا ادعو کا لِ زیارت ماہدینہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ہمارے انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کرنے کی اس کی زیارت کرنے کی ہاد ہی بتاقتی یہ میرا کارڈ ہے وفی حا عنوانی اور اس میں میرا ایڈریس ہے پتہ ہے وعنوان الماہدی اور انسٹیٹیوٹ کا پتہ بھی ہے اور انسٹیٹیوٹ کا پتہ ہے المدیر انا مدعو الحضور متمرین فی باکستان بعد اشہرن میں مدعو ہوں یعنی مجھے بلایا گیا ہے حضور متمرین کسی کانفرنس میں حاضر ہونے کے لیے یعنی کسی کانفرنس میں آنے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے پاکستان میں بعد اشورن چند مہینوں کے بعد سانتہزو ہذه الفرصۃ میں اس موقع کو غریمت جانوں گا لفظی معنی انتہدا ینتہدو اچک لینا یعنی میں اس لمحے کو اچک لوں گا یعنی اس لمحے سے فائدہ اٹھاؤں گا غریمت جانوں گا وازور ما احدکم اور اپ کے انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اساقی پلانے والا اسب کا مزید یا شیخو کیا میں اور اجازت چاہتا ہوں یا فضیلا تشریخ جزاک اللہ الى اللقاء یعنی اگلی ملاقات تک صاحبت کا سلامت لذیم ساتھ رہے آپ کا ساتھ رہے آپ کے سلامتی سلامتی آپ کے ساتھ رہے فی الحال و الحل یعنی حالت اقامت میں یعنی مقیم ہونے کی حالت میں و حال اور کوچ کرنے کی حالت میں یعنی سفر میں حضرت میں اور سفر میں سلامتی آپ کے ساتھ رہے یعنی آپ صحیح سلامت رہیں گھر میں بھی اور سفر میں بھی السلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تبارین نمشقیں تمرین رقم واحد عجیب انل آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے منزا ارو مسمح لما زار تین سوالات اکٹھے کر دیے گئے ہیں یہاں زیارت کرنے والا کون ہے یعنی اس سبق کے مطابق جو پرنسپل کے کمرے میں آیا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے اور اس نے انسٹیٹیوٹ کی زیارت کیوں کی یعنی کس مقصد کے لیے وہ انسٹیٹیوٹ آیا دیکھنے کے لیے سب سے پہلا سوال منظر زائر ہوا شاب زیارت کرنے والا ایک نوجوان ہے مسمح اس کا نام کیا ہے اسمہ مہدی بن عبدالحادی لما زار الماہد وہ اس نے انسیجور کا ویسر کیوں کیا ہے زار الماہد لیتلع على مناہجه وکتبه اتباؤ اتباؤ آ کے اتباؤ, آتباؤ, آتباؤ, آتباؤ, آتباؤ, آتباؤ فروغ کی جاتی ہیں کتب الماہد انسیجور کی کتاب میں لا لا تباؤ کتب الماہد من اینہ یمکن الحصول علیہ ان پر اردو سبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے انہیں حاصل کرنا کہاں سے ممکن ہے اس کا جواب یمکن الحصول علیہ من عمادت خدمت المجتمع تمرین رقم اثنان مشکل نمبر دو تعمل المثال تعمل المثال للفعل الاجوف المبنی للمجہول فعل اجوف کی مثال پہ غور کیجئے جسے بنایا گیا ہے مجہول کے لیے ثم اکمل الناقص پھر یعنی جو مثال ہے اس پر غور کیجئے پھر جو باقی ہے یعنی جو نامکمل نیچے الفادہ رہے ہیں ان کو مکمل کیجئے اجوف کس کو کہتے ہیں جس کے درمیان میں حرف علت ہو درمیان میں حرف علت واؤ بھی ہو سکتا ہے اور یا بھی اگر کسی فعل کے مادے کا درمیان والا حرف واؤ ہو تو اس کو کہتے ہیں اجوف واوی اگر اور اگر درمیان والا حرف علت یا ہو تو اس کو کہتے ہیں اجوف یائی اجوف واوی کی, کی مثال قال یقولو کس کا مادہ کیا ہے قا لام اس کے درمیان میں حرف علت وا ہے اس لیے اس کو کہیں گے اجوف واوی اجوف یائی کی مثال با آ یا او اس کا مادہ با یا ہے اس لیے یا کول او اس کا مدار مجھول, مجھول یو قالو اس کا بی با, با مادی مجھول بی آ یا بی او مدار معلوم اور یبا او اس کا مجہول سا کا سی کا پرانے پاک میں وَسِيقَ الَّذِينَ رَبَّهُمْ إِلَى <زُمَرَة> ساکا سے ہنکا ہنکا یعنی سی کلینا سے مزارا زیرا یورو یو زارو زیادہ زیدہ زیادہ کیا گیا زید الما اللبن یعنی دودھ میں پانی زیادہ کیا گیا پانی زیادہ ڈالا گیا سے مجہور یو زادو خوافا یخاف یا خوافرین رقم سراسا بشن تین الافعال الجوفاء, الجوفاء اجوف کی معنس انہوں نے لکھی ہے معانس کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ الفعال کیا ہے جمع مقصر غیر عقل جمع مقصر غیر عاقل کی صفت چونکہ واحد معنس آتی ہے اس لیے انہوں نے ائین الافعاد الاجوف کی بجائے کیا کہافعتیہ تھی آنے والی مثالوں میں ان فی کو جن کا تعلق فیل اجوف سے ہو اجوف فی کو متعین کیجیے بیکم بیارتوں کا یا زبیر کتنے کی بیچی گئی آپ کی گاڑی ایز بیر ایز بیر آپ کی گاڑی کتنے کی فروخت کی گئی یا ہم اپنی زبان کے اس میں کہیں گے کتنے کی فروخت ہوئی لیکن اس کا جلسی معنی کیا ہے کتنے کی فروخت کی گئی بی ات بے اشرتی علافی ریالن وہ فروخت کی گئی یا اسے فروخت کیا گیا دس ہزار ریال سے دس ہزار ریال میں کہہ یہاں بیوف کی مثال ہے ہونا تو باؤ سح ولمج ہونا یہاں تو باؤ بیچے جاتے ہیں اصحفو اخبارات ولمج اور رسالے صحیفہ کہتے ہیں اخبار کو آج کل کی جدید عربی میں اور مجلہ کہتے ہیں میگزین کو یا رسالے کو یو قالو اناد با بال مزادی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین بیچی جائے گی بال نیلامی کے ساتھ مزاد یعنی جس میں قیمت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے نیلامی کے ساتھ اس زمین کو بیچا جائے گا اوقال تمر ام یوزن کیا کھجور کو ماپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے یوکالو کالا یقینو سے یوکالو مدارِ مجہول اور وزن یزن سے یوزن و مدارِ مجھول وفی تنزیل تنزیل یعنی جس کو نازل کیا گیا ہو تنزیل نازل کرنا کیونکہ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ من حکیم حمید حامیم تنظیل العزیز الرحیم اس مناسبت سے قرآن پاک کو تنزیل بھی کہہ دیا جاتا ہے وف تنزیل یہ یعنی اس کتاب میں ہے جس کی جس کے لیے قرآن پاک میں تنزیل کا لفظ استعمال ہوا کیا ہے یعنی قرآن پاک میں ہے قرآن مجید میں ہے واحد اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو وہ رکوع نہیں کرتے ہیں تو یہاں کی مجہول ہے تمریل رقم اربا چار مثال پہ غور کیجیے مثال پہ غور اسم الفاع کی مثال پہ غور کیجئے جسے بنایا گیا ہے منلف المزافی فی سے۔ مزاف یعنی جس کو ڈبل کر دیا گیا ہو دوگنا کر دیا گیا ہو یعنی جس فیل میں ادغام کا رول استعمال ہوا ہو اس کو فعل مضاعف یا مزاعف کہا جاتا ہے الفید المضاعف یعنی جس فیل میں ادغام کا قاعدہ استعمال ہوا ہو جس فعل میں کسی حرف کو ڈبل استعمال کیا گیا ہو ہماقبل نا کے ساتھ مثال پہ غور کیجیے پھر جو نامکمل ہے نیچے اس کو مکمل کیجیے حج حاجل حج کرنے والا اسلح ہو اس کے اصل کیا ہے حاج جن یہ اصل میں حاج جن تھا جیم اور جیم ایک جیسے دو حروف استعمال ہوئے دونوں کو ڈبل کر دیا گیا دونوں کو دوسرے مرض کر دیا گیا حاج جن کی بجائے کیا پڑھا گیا حاج جن اسی طرح حجا یہ اصل میں حاجا جا تھا حجا یا جو اس کا اخل مظار استعمال ہوتا ہے اسی طرح آگے ذنا ضنا یا سے اسم الفائل زانن گمان کرنے والا کسی کے متعلق بغیر دیکھے کوئی رائے قائم کرنے والا اصلہ اس کی اصل کیا ہے زاننن مرہ یمرو سے مارن گزرنے والا اصل میں کیا تھا مارن ضلہ یضلو ہونا غالن اصل میں کیا تھا غاللن ضلہ یضلو دالن ذلالت کرنے والا اصل میں کیا تھا داللن, داللن اس سے پہلے علی فلام آجائے تو بن جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ ہیں نیکی پر دلالت کرنے والا یعنی کسی نیکی کے کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرنے والا اسی کی طرح ہے جس طرح کوئی نیکی کرنے والا ہو یعنی خود نیکی کرنے والا جو ہے اتنا ہی ثواب ملے گا اس کو جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو اسی طرح حاج جو سے پہلے علی اسلام آ جائے تو بن جائے گا الحاج حج کرنے والا ہمارے یہاں الحاج استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے جس نے بہت زیادہ حج کر رکھے ہوں یہ ضروری نہیں ہے ایک حج بھی جس نے کر رکھا ہو اس کو بھی الحاج عربی زبان کے مطابق کہا جا سکتا ہے تمرین رقم خام سمجھ نمبر پانچ پہ غور کیجیے کی کی جسے بنایا گیا ہے فعل واوی سے نامکمل کو مکمل کیجیے اجوہ واوی ابھی ہم بتا چکے ایسا فیل جس کے درمیان میں حرف علت یعنی وا ہو حرف علت یا نہیں بلکہ حرف علت ہو یعنی مادے کے تین حروف ہوتے ہیں تو جس فیل کے مادے کا درمیان والا حرف واو ہو اس کو کیا کہتے ہیں اجوف واوی اصل میں تھا یہ کا یہ ہے کہ واو کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے اجو واوی کے اسم ملفائل میں ایسے بھی واو کو حمزہ سے بدلنا یہ عربی زبان میں عام رائج ہے زار زوروں سے ویسے تو اصل میں تو بننا چاہیے زاو لیکن استعمال کیا ہوتا ہے زاعر اجوہ واوی کے اسم الفائل میں واؤ کو حمزہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے ساما یسومو سے ساو کی بجائے کیا بنے گا سا امن نامہ ناموں سے ناو کی بجائے نا امن ای واون و تز ہر فلم داری نو عین یعنی اس کا این کلمہ نامہ یا ناموں کا این کلما واون واؤ ہے و تز اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے یعنی واؤ ظاہر ہو جاتی ہے فی داری مصدر میں مصدر اس کا کیا ہے نومن اسی طرح کالا یا کولوں سے یا نامو سے نومن سے بنائے گئے اسم الفاع کی مثال پہ غور کیجیے ناقص کو مکمل کیجیے با یا او اس کا فائل بننا چاہیے با ان کیونکہ درمیان میں یا کلمہ بدل دیا جاتا ہے سے یعنی اس کا جو حرف علت ہے اسم الفائل میں آ کے سے تبدیل ہو جاتا ہے س یسیروں سے س اصل میں کہ تا سائ ایون س والا آشہ یا ایشوں سے آ رہنے والا سالہ یسیروں س س سال یسی بہنا کسی چیز کا بہنا جو چیز بہنے والی ہیںں اس کو بھی کیا کہتے ہیں سون ایک سائل س سالال سے سالہ یس آلوس س اس کا مانا، اس کا مانا سوال کرنے والا ایک سائل سالہ یسیروں سے ہوتا ہے اس کا ماناہ بہنے والا۔ جسرا ہم سیال مادہ کہتے ہیں سیال بہنے والا مادہ سیال اس, اس میں مبالغا بہت زیادہ بہنے والا سیال مادہ تو سائذ بہنے والا سال یسیلو سے اگر ہو تمرین رقم 7 مشق نمبر 7 تامل المثال الاسم الفاعل المصوغ من الفعل الناقص الواوی ناقص کس کو کہتے ہیں ایسا فعل جس کے آخر میں حرف علت ہو مادہ کے تین حروف ہوتے ہیں جس کا آخری حرف حرف علت ہو اور کون سا حرف علت واو خالی جس کے آخر میں حرف علت ہو اس کو کیا کہتے ہیں ناقص اگر واو ہو تو ناقص واوی اور یا ہو تو ناقص یائی پھر سنیے جس فیل کے آخر میں حرف علت ہو یعنی جس فیل کے مادے کا آخری حرف حرف علت ہو اس کو کیا کہتے ہیں ناقص اگر واو ہو تو ناقص واوی اگر یا ہو آخر میں تو ناقص یائی ناقص واوی فیل سے بننے والے اسم الفائل کی مثال پہ غور کیجئے پھر ناقص کو نامکمل کو مکمل کیجئے دا آز او دا ان اگر سے پہلے علی فلام آ جائے تو کہیں گے ادائی اد اصل میں یہ تھا واو ہر ہے اس کے اوپر سنگل نہیں بلکہ ڈبل حرکت کا بوجھ آ گیا ہے اس کی بالکل ہی واقع ہو گئی بالکل ہی ختم ہو گیا واؤ اس لیے اب چونکہ یہ اسم بن گیا اسم باقی کیا رہ گیا دائی اب چونکہ یہ اسم بن گیا ہے اسم الفائل اور ڈبل حرکت ہر اسم کا حق ہوتا ہے اس لیے ایک حرکت کی بجائے دو حرکتیں استعمال ہوئی تنوین تنوین اسم کا حق ہے اسم کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے اگر اس سے پہلے لئے نہ ہو چنانچہ کیا بن گیا دائی سے دائن پھر سنیئے دائی یا دعو اسم الفائل بنتا ہے اصل میں دائن فائلن کے ریدم پہ دائن لیکن واؤ کے اوپر ڈبل حرکت کا بوجھ ہے واؤ بالکل ہی ختم ہو گئی اس کی موت ہی واقع ہو گئی اب باقی رہ گیا دائی چونکہ اب یہ اسم بن گیا ہے اسم الفائل اس لئے اب اس کے آخر میں سنگل کی بجائے ڈبل حرکت آ جائے گی دائن اس سے پہلے علی فلام آجائے تو में گے کیا تھا مثال پہ غور کیجیے کی کی پلانا ساکن پلانے والا فلام کے بعد ساکن سے کیا ہو جائے گا کے بعد کی شکل ہے دی ہدای ہدایت زانن نو ا اسم الفاعلینا من الأفعدل آاتتی بنایہ اسم فائلے والے فعلوں سے ووضع کر نو كلفعلے من ہا على نح و اور ذکر کیجئے ہر فعل کی نو کو قسم کو من ان میں سے وال نہ و نیچے آنے والی طرز ترپہ الفعل حجہ ن المغاف اسم فائل المسووق او اسم ہو اس فاعل اسم الفائل جو اس سے بنایا گیا ہے یا بنایا جاتا ہے ہاجن اسلو اس کی اصل کیا ہے جالاسا نوی ہو یہ صحیح فعل ہے اسم الفاظ ہو جال سن اور اصل میں بھی کیا ہے جالسن اکال فعل یہ محموز ہے نوہو المحموز اسم الفاظ ہو آ کے اور اصل بھی کیا ہے آکلا نو المحموز اسم سائل کرا نو المحموز اکلا یہ محموز الفا ہے کرا سا محموز العین ہے, یعنی جس کا عین کلمہ حمزہ ہے اور کرا محموز اللام ہے یعنی جس کا لام کلمہ حمزہ ہے آخری مادے کا آخری حرف حمزہ کرا نو محموز اللام اسم الفا قار ان اسلوح و نوہو المثال الواوی مثال واوی اسم الفاع الاک فن اسلوح واقف نو احو المزاء اسم الفال شاقن اسلوح شاک تابا نو اہو اے اجوف اصلواوی اِسم الفال تابن اسلو تاون اصل میں یہ تاوبن تھا اجوف میں تابا الجوف الواوی اسم الفائل اصلہ اسلحب اجوف واوی ہو یا اجوف یائی ہو اس سے جب اسم الفائل بناتے ہیں تو واؤ کو اور یا کو بدل دیتے ہیں حمزہ سے چنانچہ کالا یا سے قابل کی بجائے اسم الفائل استعمال ہوتا ہے قاعل اسی طرح با یا او سے با ان کی بجائے اسم الفائل استعمال ہوتا ہے با, با, ہوتا ہے با ان غابا الاجوف انجوف اجوف یائی ہے کیونکہ اس کا مددہ غین یابا ہے اسم الفل غا ابن اسلوح شفا نو اہ ان ہے اس لیے کہ اس کا آخری حرف یا ہے حرف علت اسم الفائل شافن اسلوح شاف رجا نو ان الواوی اسم الفائل راجن امید کرنے والا اسلحو راجون آشارہ مشکل نمبر لسم من جی مثال آشارہ غور کیجئے جو بنایا گیا ہے اجوف واوی خیل سے پھر مکم مکمل کو مکمل جی مقولن مقولن زیرا ہے مزورن جس کی زیارت کی گئی ہو مزورن اسلح مز لیما یعنی فلا شخص کی ملامت, ملامت کی گئی لیما اس کی اس کے کام پر ملامت کی گئی برا بھلا کہا گیا اسے اس کا مادری مظاہرے ہے لاما جس کی ملامت کی جائے یعنی اسم المفعول اس کو کہتے ہیں ملومن قرآن پاک میں ہے ملومن, ملومن جس کی ملامت کی جائے اسلوح ملومن تمرین رقم احد عشر نمبر گیارہ المف المسوغی من الفعل اسم المفول کی مثال پر غور کیجئے جو بنایا ہیا ہے اجوف یائی فعل سے یعنی جس کے درمیان میں جس کے مادے کے درمیان میں حرف علت یا ہو فمکمل ناکسہ پھر نامکمل کو مکمل کیجئے بیع با یبیع مبیع اصلہ مبیع کیرہ جس چیز کو ما جائے کالا یکیل مپنا مکیلن اصلہ مکیولن مبیعن جس چیز کو بیچا جائے کیلا فلان چیز کو مپا گیا کالا یہ کیلو مپنا مکیلن اصل میں کیا تھا مکیولن زیدہ مثلا زید الماؤ فی اللبن دودھ میں پانی کا اضافہ کیا گیا تو زیدہ اضافہ کیا گیا بڑھایا گیا زیادہ یزیدن جس چیز کو بڑھایا جائے اس کو کہتے ہیں مزیدن اصلہ مزیودن تمریر رقم 12 نمبر 12 تھا اما در مثال لسم المفعول المسوح من الفعل الناکس الواویی اسم المفعول کی مثال پہ غور کیجئے جو بنایا گیا ہے ناکس واوی فیل سے یعنی جس کے مادہ کا آخری اسے بلایا گیا بعد مدعون جس کو بلایا گیا ہو جس کو بلایا جائے اسم المفعول ہے اصلہ مدعون تولیہ تلاوت کی گئی مثلا قرآن قرآن کی تلاوت کی گئی تلا متلو وہ چیز جس کی تلابت کی جائے اصلہو مطلوعن روجی یا امید رکھی گئی یا امید کی گئی رجاجرجو مرجون وہ جس کی امید رکھی جائے یا جس سے کوئی امید توقع وابستہ کی جائے اصلہو مرجون تمرین رقم ثلاثتہ عشر مشک نمبر تیرہ تعمد المثال لسم المسوخ من الفعل ناکس اليائی ناکس یائی فعل سے بنائے جانے والے اسم کی مثال پہ غور کیجیے مکمد ناکی سا پھر نامکمل کو مکمل کیجیے بنا بنانا مبنی وہ چیز جس کو بنایا گیا ہو اسلو مبنو کولیا کولے یا یقلی ناراض ہونا کولیا من ہو اس سے ناراض ہوا گیا ناراضگی کا اظہار کیا گیا مکلی یون اسلوہ مکلو یون جس سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے کلا اسی طرح ہے جس سے پاک میں ہے ما ودا چھوڑنا ناراض ہونا شو شویہ جس چیز کو بھونا گیا تھا مشو یون کس چیز کو استری کیا مکویا فلان چیز کو استری کیا گیا مثلاً صوبو قوایق بھی استری کرنا پریس کرنا مکویون وہ کپڑا جس کو اس کیا جائے اسلحو مکوین تمرین رقم اربع تاشر مشک نمبر شار سغ اسماء المفعولین من الافعاد الاتیتی آنے والے فعلوں سے اسم المفعول بنائیے وذکر نوع كل فعل منہا اور ان میں سے ہر فعل کی نوع یعنی قسم کا ذکر کیجئے علن نحو الاتی نیچے آنے والی طرز پر الفعل شواء نوعو انناکس الیائی اسم المفعود المسوغ منہو اس سے بنایا جانے والا اسم المفعول مشوین اسم المفعول نسم المسوغ منه المسوغمن ہو مختوبن اسلوح مختوبن فا اسم المفعول المسوغمن منه اسم المفعول اس سے بنے گا ماخوذ اسلوح ماخودن سو ایلا محموز العین مسول اسلوح مسولن اسلوح بخر سر المزاف اسم المفعول مسرورا جس کو خوش کر دیا جائے یعنی جو خوش باش ہو اصلہ مسرورا وزن نوعه المثال الواوی اسم المفعول موزونا اصلہ موزونا ماوزونن مفؤولن لیکن ماوزونن کی بجائے کیا پڑا جاتا ہے موزونا سینا صانا یا سونو حفاظت کرنا سینا جس چیز کی حفاظت کی جائے اسم المفعول المصوغ منه مسونا می صوات وا ودون صوات کے اوپر پیش مسون اسلوح مسونسل یا اس کا مادہ نون سین یا ہے اس کے اس کے مادے کا آخری حرف, حرف علت یا ہے نسیا انسول یا جس کو بھلا دیا جائے نسیہ منسیہ اصل میں کیا تھا منسوس من ہے آخر میں جا، من سبق میں سے والمفعولین اسم المفعول اصلہ کل واحد منها اور ذکر کیجئے ان میں سے ہر ایک کی اصل کی ولفی یعنی اس کی اصل کیا ہے اصل میں وہ کیا تھا ولف الشتو کا ہو اصل میں ہے الفی اور وہ فیل جو اور وہ فیل جس سے وہ مشتق ہوا ہے یعنی وہ اسم الفائل جس اسم جس فعل سے مشتق ہوا ہے وہ فیل بھی ذکر کیجیے وہ نو حادف علی اسی طرح حاضل فی علی ذکر کیجئے اس فیل کی بھی کا بھی النحت نیچے آنے والی طرز پہ پیٹرن پہ اسم الفائل اب دیکھیے سبق کو اسم الفائل طالبن صحیح ہے یہ صحیحن یعنی صحیح فعل صحیح ہے ضار یور مدا ہے, ہے اصل بے اصل بے حاضر الفائل صحیح حاجن یحج یہ مضاعف ہے حج یحج حاجن اصل میں تھا حاج جن حاج یہاں حالت رسم میں حال ہونے کی وجہ سے ہے کی نہ ناطا کا یمتو سے ناطقن بولنے والا صحیح ہے مہدیون یہ اسم المفعول ہے مہدیون اسم المفعول ہدایہ سے یائی ہے محدود تھا اصل میں الہادی ہدایہ سے یائی ہے اسم الفائل اصل میں تھا ہاد اور علی لگانے کے بعد الحادی دارسون دارا سد روسو سے اسم الفائل ہے صحیح فیل ہے فیل سخی دار سن اصل میں بھی دار سن ہی تھا آگے ہے المجتمع یہ بھی اسم المفول ہے جتماجم سے فعل ہے ساکن سقایس کی پلانا ناقصیائی ہے ساکن اسم الفائل اصل میں تھا ساک مد اُن دا سے مد اسم المفول ہے اصل میں تھا مد اسی طرح المدیرو ہے المدیرو ادارہ یدیرو سے اسم الفائل ہے اصل میں تھا ادوارا یدویرو دال وارا اس کا مادہ ہے اجوہ واوی بنا المدیرو اصل میں تھا المدویرو الساکی گزر چکا سکایس کی سے اسم الفائل ہے تمریلہ 15 مشکل نمبر 16 این اسم الفائلین والمفعولین متین کیجئے اسم الفائل کو اور اسم المفعول کو فلجمال الاتیہ آنے والے جملوں میں سے ذکر اصلا كل واحد منها اور دیگر کیجئے ان میں سے ہر ایک کی اصل کی کیا اصل میں وہ کیا تھا وال فعل الذي تصق من هو اور اس فعل اور اس فعل کو بھی ذکر کیجئے جس سے وہ یعنی اسم الفاعل یا اسم المفعول مشتق ہوا ہے وہ نوع هذا فعلی اور اس فعل کی نو کا بھی ذکر کیجئے کہ وہ مثال ہے اجوف ہے مضاعف ہے وغیرہ ابھی قاضی میرے ابو قاضی ہیں قضا سے قادن اسم الفائل ہے قدا یہ یہ ناقصیائی ہے جس کے آخر میں حرف علت جس کے آخر میں حرف علت ہو وہ ناقص اگر واو ہو تو ناقص واوی یا ہو تو ناقصیائی تو یہ ناکسیائی ہے اصل میں کیا تھا کاز ماج مالا ہاض المبنی یا بلحاج جس قدر خوبصورت ہے یہ گھر پتھر سے بنایا گیا پتھر سے بنایا گیا یہ گھر یعنی یہ گھر جو پتھر سے بنایا گیا ہے یا پتھر کا بنا ہوا ہے المبنی اسم المفول ہے بنا یبنی سے یہ ناقص ہے اور مبنی اصل میں تھا مبنوین اصائم انتا کیا آپ روڑا دار ہیں سام یسومس اسم الفائل ہے اور یہ اجوہ واوی ہے اصل میں تھا ساویمن محب اللہ حمل مشویہ والبید المکلیہ میں پسند کرتا ہوں روز کیے ہوئے گوشت کو والبید المکلیہ اور کلے ہوئے انڈے کو جس کو تلا گیا ہو ہم پہلے جو کلا یکلی گدرا تھا یہ وما ودعکا ربوکا وما قلا یہ کلا یکقلی یہ اگرچہ قرآن پاک میں تو اسی معنی میں استعمال ہوا ہے ناراض ہونے کے معنی میں ما اکربو کاما کلا یہ کلا یقلی شاید یہاں انڈا فرائی کرنے کے معنی میں یہاں جدید دربی میں استعمال کیا جا رہا ہے المقلیہ وہ انڈا جس کو فرائی کیا گیا ہو مشوی یا اسم المفعول ہے شوا یشوی سے مشوی اصل میں مشوجن تھا مکلی اسم المفعول ہے اسم المفعول ہے کلا یقلی سے مقلوجن تھا اصل میں ادال اد خیری کفائل ہی نیکی پر دلالت کرنے والا اس کو کرنے والے کی مانند ہے یعنی جو نیکی پہ دلالت کرتا ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح خود نیکی کرنے والا یعنی اس کو بھی اتنا ہی سواب ملے گا دل سے اسم الفائل ہے اصل میں تھا اور یہ مزاحف ہے کفایل ہی فال یا سے اسم الفائل ہے اور فعل یا ظاہر ہے صحیح فیل ہے فائل اصل میں بھی فائعل تھا قالت علی امی مجھ سے میری والدہ نے کہا ملاس ہوا مقوی یتن تمہارے کپڑے دھو دیے گئے ہیں اور استری کر دیے گئے ہیں مغصولۃمفول ہے غسل یغسل سے مقصولۃ بھی مقصولۃ تھا مقویت ہے اصل اس میں استری کرنا مقویت کیا تھا مقویت مقصول صحیح سے ہے اور مقویتن کا تعلق یہ لفیف مقرون میں سے ہے اس کا تعلق لفیف مقرون سے ہے لفیف, لفیف کو کہتے ہیں جس میں دو حرف علم کٹے ہو رہے ہوں یہاں کوکوی کماتا ہے کا واؤ بھی حرف علت اور یا بھی حرف علت دونوں اکٹھے آ رہے ہیں دونوں حرف علت اس میں آ رہے ہیں اگر دونوں حرف علت اکٹھے ایک ساتھ ہوں آگے پیچھے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں لفیف مقرون اور اگر درمیان میں کوئی فاصلہ ہو مثلا روای روی مثال کے طور پہ لفیفے مفروق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دو حرف علت تو آ رہے ہوں کسی مادے میں لیکن آگے پیچھے نہ ہوں بلکہ درمیان میں کوئی فاصلہ بھی ہو اس کی مثال ہے وقا یقی وقا کا مادہ ہے واؤ کافیا تو واؤ اور یا کے درمیان چونکہ فرق کر رہا ہے جدائی ڈال رہا ہے اس لیے اس کو کیا کہیں گے لفیف مفروق تو یہ کیا ہے مکوی یتن کو لفیف مکرون کارانہ یعنی ملانا ملا کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے لکھے گئے ہیں استعمال ہوئے ہیں حفیلت وا اور رجا آتا عائشہ تو میں نے عائشہ واپس لوٹی طائف سے پھر حصبو الماضی پچھلے ہفتے میں یا منع کریں گے عائشہ طائف سے پچھلے ہفتے واپس آئی الماضی یہ اسم الفائل ہے سے۔ اور مداءمزی کا تعلق ناقص سے ہے لا تخف لاطخہ مصون تم نہ ڈرو یقیناً تمہارا راز تمہارے راز کی حفاظت کی جائے گی مصون وہ, وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے تمہارا راز محفوظ ہے مصون اسم المفعول ہے سانہ یسونوں سے اور سانہ یسونوں کا تعلق اجوف واوی سے ہے مسعون اینجل مسعل ون امتحانی امتحان کے بارے میں مصعول یعنی جس سے پوچھا جائے یعنی امتحان کا ذمہ دار کون ہے یا یعنی امتحان کا جو بڑا آفیسر ہے جو مسئول ہے ذمہ دار ہے جس سے سوال کیا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے مسعول یس الیہ یس علم اسم المفعول ہے مسعل اصل میں تھا مسعول اصل میں بھی یہ کیا تھا مسعول مفعول کے وزن پہ اسم الفول ہے اور سہ علا یس کا تعلق محموز العین سے ہے اللہ <التزالو نائمان> تم ہمیشہ سوئے ہی رہو گے یا تم ابھی تک سوئے سٹل کے معنی میں <التزالو> کیا تم نا... کیا تم نہیں ہٹو گے ایمن <نائمان> یعنی سونے سے تم سوتے ہی رہو گے محاورہ ترجمہ کیا تم سوتے ہی رہو گے کم اٹھو فقد اذن اثر کے یقیناً اذان دے دی گئی ہے نا نام یہ ناموں سے اسم الفائل ہے نائم ام اصل میں تھا ناومن اور ناما یا نامو کا تعلق اجوف واوی سے ہے لا ترد السلعه المبيعه ما لم تكن معيبه نہیں واپس لیا جائے گا السلعه المبيعه سلعه کہتے ہیں سامان کو کوئی بھی سامان تجارت کوئی بھی سامان جو دکان وغیرہ سے خریدا جائے المبیعه جس کو بیچ دیا گیا ہو یعنی فروخت شدہ مال جسے ہم کہتے ہیں فروخت شدہ مال یا فروخت شدہ سامان واپس نہیں لیا جائے گا ما لم تكن جب تک وہ عیب دار ہو معيبہ جس میں یعنی کوئی عیب تلاش کر لیا گیا ہو عیب پیدا کر دیا گیا ہو معلوم جب تک وہ عیب والا نہ ہو یعنی جس میں عیب کو ڈھونڈ لیا گیا ہو یہاں المبیع تو اسم المسول ہے با بیو سے اور با یبی او کیا ہے یہ وفیائی ہے مبی اتو اصل میں تھا مبیو اتن مبی اتن مب یو یہ آبا آبا ایبو آبا یا عیب نکالنا تن اسم المفول ہے اسمتہ ما ایوبتن ما یعنی جس میں ایپ نکال نکالا گیا ہو عجیب انس آنے تالی آنے والے سوال کے بارے میں جواب دیجئے اس جملے میں التالی یہ اسم الفاعل ہے تلاوت لو سے تلاوت لو لازم ہوتا پیچھے آنا بعد میں آنا تلاوت لو یہ ساتھ پیچھے ساتھ ہی آنا یعنی نیچے آنے والا اس کے فورن بعد بار اس عبارت کے فورن بعد آنے والی عبارت میں یوں کہہ لیجی التالی تلاوت کو بھی تلاوت اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب اس کی استلاوت کر رہا ہوتا ہے قران مجید کی تو اس کا معنی پیچھے پیچھے چلا رہا ہوتا ہے۔ اتالی تلایاتلوس اسم الفاعل ہے اور تلایاتلوع کا تعلق ناقص واوی سے ہے۔ ان نبی حضرت رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الصغیر سلام کہے سلام کرے چھوٹا بڑے پر والمار والالقاعدی اور گزرنے والا بیٹھنے والے پر والقلیل والکثیر اور کم زیادہ پر۔ پس یہ اور ایک روایت میں ہے یسلم الراقب علی المعشی سلام کرے گا۔ یعنی سلام کرنا چاہیے سلام کرے گا سوار ہونے والا پیدل چلنے والے پر اور ولماشی القاعدی اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے پر بیٹھنے والے پر ولکلیل القسیری اور تھوڑے زیادہ پر اس حدیث میں المارو یہ مر یا مر رو سے اسم الفائل ہے اور مارر اصل میں کیا تھا المارو المار, رو المار رو اور اور علیہ کے بغیر ماررن تو اصل میں کیا ہوگا ماررن ماررن یہ مضاعف ہے اللقاعدی کا دیکھو سے اسم الفائل ہے اور کاد یک صحیح فیل ہے ولکلیل الکسیری اور پھرب اور راکب الراقبر کب اسے الماشی چلنے والا الماشی اصل میں کیا تھا الماشیلام کے بغیر معاش مشامشی کا تعلق ناقس سے ہے الماشی القاعدی یہ گزر چکا دونوں الفاظ پیچھے گزر چکے الکلیلو کثیر چودہ نمبر من گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس کا کوئی گناہ نہیں سے اسم الفائل ہے اصل میں تھا کے بغیر کو حمزہ سے بدل دیا گیا بن گیا تا تعالیٰ والے اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے ہادن ہدا سے اسم الفائل ہے ہادن اصل میں تھا ہاد یون اور ہدایہ کا تعلق ناک سیائی سے ہے اور قالق ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو راطل را تن را تل موتی آخر میں تنوین نہیں آئی کیونکہ یہ آگے مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہے اور مضاف کے آخر میں سنگل حرکت آتی ہے ڈبل حرکت یعنی تنوین نہیں را کا چکھنا را چکھنے والا نفس کیونکہ مونے سے اس لیے را ایک ال موتی کی بجائے را ایکت آیا ہے را کا یا روکو اسم الفائل اسم الفائل ہے اور را کا تن اصل میں تھا راوے کا تن وا کو حمزہ سے بدل دیا گیا تن کلو سلاۃ الجماعت بال اداس تن کلو نقل کی جاتی ہے جمعہ کی نماز بال دو نشریات سے بال دو قسم کی نشریات المسموعاتی یعنی آڈیو ولمتی اور ویڈیو المسموع جس کو سنا جا سکے والمر اور جس کو دیکھا جا سکے سترہ تم علی گور کیجیے جو نیچے آ رہا ہے سلامہ علیہ لہو سلامہ علیہ اس نے اس پر سلام کہا اس نے اس پر سلام کیا یعنی منع ہے یعنی قال له اس نے اسے کہا السلام علیکم سلام سے معاملے پر مطلع ہوا یعنی عل محسن اس, اس کو جان لیا اطلاع اور, اور فل امر کیا ہے اس سے اطلاع اس سے ادافی کلا اس نے اس سے فلاں معاملے میں اجازت طلب کی استاذنہو کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے یعنی عربی تو عربی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں استاذنا بذنه فیہ اس نے اس کی اجازت طلب کی فیہ اس میں یعنی اس کام میں استاذنا اذنہ یستاذنو سے فعل امر استاذن اغتنامل فرصتا اس نے موقع کو غریمت جانا انتازہ یعنی اس نے اس کو مناسب سمجھا یا لفظی معنی اس نے اس موقع کو اچھک لیا یعنی اس سے فائدہ اٹھایا انتہز انتاہ تراواہ یا تراواہ کا لفظی منا تو ہوتا ہے باری باری آنا ایک یا دوسرے کے پیچھے آنا لیکن تراوا یا تراوا یا آج کل استعمال ہوتا ہے یعنی لگ بھگ ہونا مثال کے طور پہ یوں اگر کہا جائے کہ راتبی میری تنخواہ یا بین بہین خلاحتی آلافن و ارباطی آلافن یعنی میری تنخواہ باری باری آتی رہتی ہے چار اور پانچ ہزار کے درمیان مطلب یہ ہے کہ چار اور پانچ کے لگ بھگ ہے اس کے درمیان میں ہی رہتی ہے کبھی چار ہزار کبھی پانچ ہزار کبھی چار کبھی ساڑھے چار ہزار کبھی سوا چار کبھی پونے پانچ کبھی اس طرح سے مزارے الف العتی لائیے پیش کیجیے آنے والے فیلوں کا مزارے کورا کا یا تو کھٹکھٹانا خٹ ناتا नाता का کو قرآن پاک میں ہے ماں یقو ان صاحبا یا صحابو ساتھ دینا ہات الماتی آنے والے کلمات کی جمع آئیے نسختن نسخن مرکزن فرصتن مواقع چانسز فرصا چانس فرصتن کہتے ہیں گولڈن چانس کے لیے استعمال کرتے ہیں انوانا مفرد مفرد لائیے شعون کا اور مناحج کا شعون کا مفرد یعنی واحد سنگولر ہے شأنن اور منااہج کا من حجن شعناج شاہجن اسم الفال و اسم و وسم المفعولی یہ سارا ٹیبل بنایا ہوا ہے کاتابہ نو السالم سالم یا السالم ہاں صحیح کی بجائے انہوں نے سالم کا لفظ استعمال کیا ہے سالم یعنی بالکل صحیح سالم تندرست جس میں کوئی حرف علت نہ ہو باخر الدانا الحمدللہ للہ المین